اعوذ باللہ من الشیطان الرہدین و لما دخلوا علی یوسف آبا علیہ قال انی انا خوکا قال انی انا خوکا فلا تبتعس بما کانو یعملون <تصفح> اس واقعہ کا یہاں سے آٹھواں مقام ہے یوسف علیہ سلاد والسلام کے پاس بائی گیارہ کے گیارہ آ گئے اور یوسف علیہ سلاد والسلام نے حکمت عملی کے تحت اپنے بائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کو حقیقت بتایا آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنیامین نے ان کو کچھ باتیں بتائی ہوگی جو بائیوں نے اس دوران یوسف علیہ سلاۃ والسلام کی آلیدگی کے وقت بنیامین کے ساتھ مزید جاتیاں کی ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ فلاں تب اس دماغہ میں آمدون یا انہوں نے اپنے بائی کی جدائی اور اس پر ماں باپ کا صدمہ اور خود اپنے بھائی بن یمین کا صدمہ اس پر انہوں نے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا اس بات پر افسوس کرنے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے صبر سے کام لوگ فرمایا علما دخل ہو جب داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر اس کی بھائی آوازی اس نے لکھا اپنے پاس آخا ہو اپنے بھائی کو کالا فرمایا اس نے انی انا خوکا میں اب کے بھائی ہوں فلا تب غم مت کرو بیمہ کانویا مرون جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے اور جو وہ عمل کرتے ہیں اس پر پریشان نہ ہو صبر سے کام لو ابھی دشمن ہمارا شیطان ہے یہ ساری کاروائی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن مصیبتوں کے وقت ایک مسلمان کو صبر کا دامن پکڑنا ضروری ہے فلما جب اس نے لادا ان کے لئے سامان تیار کیا ان کے لیے سامان جاس جب تیار کیا انہوں نے, نے ان کے لیے بھی جہاز ان کا سامان جا تو رکھ لیا سکھایا تھا برتن پیمانے کا برتن جس کو پیالہ کہتے ہیں سکھایا فیرا لقی ہی اپنے بھائی کے سامان میں جو اس کے اونٹ کا سامان بورا تھا اس کے اندر رکھ دیا تم معزنا محزن, محزن پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے ایتو تو اے کافلے والوں انکم نہ کم تم چور ہو جب کافلا رواں ہو گیا رخصتی ہو رہی ہے تو پیچھے سے ایک بندے نے اعلان کیا آواز دی تم لوگوں نے چوری کی ہے انہوں نے کہا پلٹ آئے گم پاتے ہو تمہاری چوری کیسے انہوں نے کہا نف دو سوال ملک گم پاتے ہیں ہم بادشاہ کے پیالے کو ولیمن جا ابھی اور جو شخص لے کر آئے گا اس کو اونٹ کا غلہ ہے وانا ان بھی ضائع اور میں اس کا ضامن ہوں یہ پیالہ قیمتی پیالہ ہے جو بھی شخص اس کو پیش کرے گا تو ہم بطور انعام اس کے لیے ایک اونٹ غلہ بھی دیں گے لیکن یہ چیز ملنا چاہیے آلو انہوں نے کہا تلّہ ہی اللہ کے قسم لقد عالم تم یقیناً تم جانتے ہو ماں جنا علن نہیں ہائے ہم نہیں آئی ہم کہ فساد کرے فضاؤ دے زمین میں ہماکنہ صارقین اور نہیں ہے ہم چور اس سے ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بائی مسلمان ہیں دیندار اور صالح لوگ ہیں لیکن اس کے بارے میں شیطان کے حسد دلانے کی وجہ سے انہوں نے غلطی کی ہے اس لیے وہ چوری کو فساد کہتا ہے اور یقیناً چوری فساد ہے ایک شخص نے مال کمایا ہے محنت کی ہے اور دوسرا شخص آ کر اس کے مات کو مال کو اٹھا کر ہڑپ کر لے بہت بڑا فساد ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے اور نہ ہم یہاں فساد کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو اپنے مسکنی اور فقیرے کی وجہ سے یہاں گلا لینے آئے ہیں اب اس میں چوری کیوں کرے قال انہوں نے کہا فما جزا ہوں ان کو کیا سزا ہوگی اس شخص کی اگر ہو تم جٹے اگر ہم یہ ثابت کر لیں کہ چوری تمہارے پاس پکڑی جائے تم نے کی ہو تو پھر سزا کا تعین کیا ہے پہلے سزا بتاؤ قالو انہوں نے کہا جزا سزا اس چوری کا وہ شخص ہے مئو جدہ پھر رہ لکھ جس کے پاس پائے جائے اس کے سامان میں جو پیالہ تم گم پا چکے ہو وہ جس کے پاس مل جائے وہ شخص اس سزا میں گرفتار کیا جائے گا فہوت جزاؤ ہو وہی شخص اس کا بدلہ سزاوار ہے کزان کنالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو ظالموں کو اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں اسی یہ پتہ چلا کہ سبل سلاۃ وسلام کے بائیوں کے علاقے میں یا قبل سلاۃ السلام کے ہاں اس کے قانون میں یہ ہے کہ چور کو چوری کے سزا میں پکڑ لیا جائے گا اور جتنا تک انہوں نے رکھنا ہے اس کو رکھیں گے اس سے خدمت رہنا ہے کام لینا ہے یہ دیکھیں ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں فبدہ بے اویتم تالاشی لینے شروع کیے بے اویتم ان کے بوریوں کا سامانوں کا قبل بے عقی پہلے اپنے بھائی کے بورے سے اگر ایک دم اچانک اسی کو ہاتھ ڈالیں گے اسے اس نکالیں گے تو وہ تو ظاہر ہے گمان ہو جائے گا یہ تم لوگوں نے خود رکھا ہے تو پہلے اور بھائیوں کے سامان کو بولیوں کو کھولا اور اس کی تالاشی لی لیکن جب آخر میں اس کی باری آئی تو اس کو کھول کے ظاہر بات ہے وہ تو پروگرام کے تحت انہوں نے اسی میں رکھا تھا تم مستر جہاں پھر نکالا اس کو اپنے بھائی کے بورے سے کتنا لیو اس طرح تدبیر کی تھی کے لیے اللہ فرماتے کہ یہ طریقہ ہم نے ان کو بتایا تھا وہی کی روشنی میں انہوں نے ایک کام کیا تھا ماں کہنا نہیں تھے وہ لیا خدا خواہ کہ پکڑ لیتے اپنے بھائی کو فیدین الملک بادشاہ کے قانون میں وہاں کے بادشاہ کے قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتے بھائیوں کو اور اپنے بھائی کو ان, کے ان سے گرفتار نہیں کر سکتے تھے یہ تو ہم نے ان کو وہی روشنی میں وہی کے ذریعے سے یہ بات بتائی اللہ اللہ مگر یہ کہ جو چاہے اللہ تعالی اللہ کی چاہت میں یہ بات ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے نرف اور دراجات نشہ بلند کرتے ہیں ہم درجات کو جس کے لیے چاہتے ہیں وفاو کا کل علم عالم اور ہر صاحب علم کے علم سے زیادہ علم والا ہے ہر عالم پر اوپر عالم ہے اس اس میں ایک تو اس بات کا دلیل کہ درجات بندی یہ اللہ کی طرف سے ہے کسی شخص کے اپنے کوئی کمال نہیں اور اس سے انسان جس درجے میں بھی ہے صاحب علم ہے طالب العلم ہے دین پر چلنے والا ہے مالدار ہے فقیر ہے غریب ہے جس مرحلے میں بھی ہے اس کے لیے اللہ کے طرف سے اس کے فخر تکبر کو ختم کرنے کے اشارہ ہے کیا ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے اس درجے پر فائز کیا ہے کسی کو درجات حاصل کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے اور اس میں ہر ز علم کے اوپر عالم ہے یہ نسبتیں انسانوں میں ہیں اور اس کی انتہا پھر ختم ہوتی ہے انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کہ ہر ایک عالم کے اوپر عالم ہے یہ اللہ نے بوقیت دی ہے لیکن اللہ کا علم وہ بندوں کے ساتھ مساوی برابر نہیں ہے اس کے علم پر کسی کا علم نہیں ہے سارے علوم پر وہ اللہ رب العالمین کا علم حاوی ہے مانا جتنے علوم ہیں وہ اللہ کے علم کے احاطے میں ہیں جیسے کہ اللہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا چاہے جس کو دے دے اور یہ اپنے علماء کے تفاوت میں دیکھا ہوگا کہ علماء میں اللہ نے تفاوت رکھا ہے اور اس میں درجات بندی ہے بعض کو اللہ نے بعض فنون پر فوقیت دی ہے بعض علمی میراث میں اللہ نے ان کو درجہ دیا ہوتا ہے بعض کو علمی تفسیر میں بعض کو علم حدیث میں بعض کو فن اسماء الجال میں تخریج میں ہر ایک کو اللہ نے ایک دیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر ایک عالم کو تقوی کے اندر بھی ایک دیا ہے یہ مراتب اللہ کی طرف سے تقسیم ہے قالوا انہوں نے کہا اے یسرف وقت سرقا اللہ قبل اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کے بھائی نے چوری کی تھی اس سے پہلے فاسر رہا سے حفین چھپا لیا اس بات کو یسف علیہ السلام نے اپنے دل میں جب یہ بنیامین کے بورے سے یہ پیالہ نکل آیا تو بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور وہ بھی چھوڑ تھا اس نے چوری کی تھی یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے چھوٹے عمر میں نانا کی طرف سے نانی کی طرف سے رشتے میں بت پرستی کا کوئی سلسلہ چل رہا تھا عبادت اس بت کو انہوں نے چوری کیا تھا توڑنے کے لیے ان سے چھپانے کے لیے تو اس بات کو بطور آر انہوں نے استعمال کیا لیکن یوسف علیہ السلات و السلام کا صبر اور تحمل کی فاسر رہا یوسف انب سے چھپایا یوسف علیہ سلاۃ السلام نے بات کا اظہار نہیں کیا بس چھوڑ دیا اس بات کو جانے دیا ان تمام باتوں کا ایک انجام نکلنے والا ہے کالا فرما تم شرم مکانا تم بدترین مرتبے والے ہوں تم بڑے شریر لوگ ہو ایسے الزامات فوراً لگا لیتے ہو اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا تو اس سے پہلے تم لوگوں نے یہ گفتگو کیوں کیا کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے اور ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے اور ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں ابھی کیسے تسلیم کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی بھائی چور بھی گزرا ہے یا ثابت کر لیا ہم نے کہ تمہارے بھائیوں میں چور ہے تو آپ بات کو پلٹ کر دوسری طرف کیوں لے جاتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سرپسند لو بما تصفون اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو یہ کہ کچھ بات کی حقیقت تو مجھے بھی معلوم ہے نا لیکن اللہ رب العالمین تمہاری حقیقت کو خوب جانتا ہے کہ خاں خاں تم الزامات لگاتے ہو چھری کا قالوا انہوں نے کہا یا یازیز اے عزیز اب یہ عزیز کس کو کہتے ہیں یوسف علیہ السلات و سلام ان نہ لہ ابن شیخن کبیرا یقیناً اس کا والد ہے بہت بڑے عمر والا بہت برا ہو چکا ہے فخذ پکڑ لے اس کی جگہ ہم میں سے کسی شخص کو ہم میں سے کسی شخص کو اس کے بدلے میں پکڑ لو ان نہ رہا کمن محسنین یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں کیا آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں ہمارے اس اپیل کو رد نہیں کریں گے ادھر تو انہوں نے اپنے والد سے بنیامین کے لانے پر وعدہ کیا تھا نا کہ ہم ضرور اس کو لے کر آئیں گے حافظ <الْحَافِذُن> اور والد نے ان سے وعدہ لیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اللہ علامہ نقول وکیل اللہ کو نگران بنایا تھا اس وعدے پر اب ان کو یہ خوف بھی ہے والد نے کہا تھا کہ اگر تم سب گرفتار ہو جاؤ تو ٹھیک ہے یہ عذر ہو جائے گا لیکن اگر سب گرفتار نہیں ہو صرف بنیامین کو چھوڑ کر آو گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں نے پہلے یوسف کے بارے میں خیانت کی ہے تو اسے خیانت کا یہ جز ہوگا اب ان کو اپنے اس بات کا خیال آیا کہ آپ کیا کریں کہتے اس کی جگہ ہمیں اور بھائی دے دیتے ہیں ہم سے لے لو لیکن اس کو چھوڑ دو اور ساتھ میں اس کے احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو محسن پاتے ہیں آپ احسان کریں ہمارے ساتھ کالا فرمائے سبل سلام نے محاذ اللہ اللہ کی پناہ خدا یہ کی ہم پکڑ لیں اللہ مگر من وجدنا متانا متآ جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان پیالہ جس کے پاس نکل آیا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے انا یقیناً اس وقت ہم ظالم ہوں گے یہ کہ چور کوئی اور ثابت ہو جائے اور سزا کسی اور کو ہم دے یہ تو ظلم ہو جائے گا تو ہم کیوں ظلم کریں گے ہم تو وہی کام کریں گے جو جس پر چوری ثابت ہے اسی کو سزا دیں گے اسے کو تم سے پکڑ کے گرفتار کریں گے اور یہ سزا کا تعین ہم نے پہلے تم سے پوچھا ہے تمہارے پوچھنے کے مطابق ہم نے سزا متعین کر دیا ہے کہ جو سزا تم اپنے علاقے میں دیتے ہو وہی سزا ہم دیں گے جب نا امید ہو گئے اس سے یسو علیہ السلام سے اپیل کرنے کے بعد نا امید ہو گئے خلس و تو الگ ہو گئے مشورے کے لیے الگ ہو کر اب مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ آپ کیا کریں ادھر ہم نے جو والد سے بات کی ہے اس کا کیا جواب دیں گے ان میں سے علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے ہوئے اللہ, اللہ تعالی کا اللہ کا پکا وعدہ تم سے لیا تھا کہ تم اگر سب گرفتار ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ورنہ ایک کے بارے میں وعدہ کرو کہ اس کو لے کر آؤ ومن قبلو اور اس سے پہلے معرم جو تم نے کوتا ہی کی ہے پھر یوسفا یوسف کے بارے میں اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی ہم نے والد سے مانگا اس کو اور جا کر کے اس کو پینک دیے کنویں آج تک والد اس غم کو رو رہے ہیں اب اوپر سے ایک اور زخم پر زخم لگا رہے ہو تو اب اس بارے میں فیصلہ کرو میں تو یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہی رہوں گا جب تک کہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے فلن اب رحل ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا یہاں کی زمین کو مصر کی زمین سے میں نہیں نکلوں گا حتی یعظن علی ابھی یہاں تک اجازت دے میرے لیے میرے والد او یحکم اللہ یا فیصلہ کر دے اللہ تعالی علی میرے لیے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں اس کا فیصلہ بہت بہترین فیصلہ ہے اب یوسف علیہ السلام کے بائیوں کا جتنا قصہ آپ پڑھیں گے صورت یوسف میں تو اس سے یہ قطع ثابت نہیں ہوتے کہ وہ مسلم نہیں تھے یا وہ مشرک تھے یا وہ اللہ کے اتنے بڑے باغی تھے جن کو آج بعض مولوی بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلاط علام کو مسلمانوں کے سب میں لے آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے بائیوں کو یہودیوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ یہودی جس طرح اس وقت ہمارے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا ہم کو کنویں میں ڈالا تھا اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا تو یہ وہی اسی کے طرز پر ہے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہودیوں کے سب میں ڈالتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے اس لیے کہ یہ کافر ہے یہ ظالم ہے یہ زمین کے پشت پر اللہ کے سب سے بڑے باغی ہیں اور وہ تو پیغمبر زادے ہیں انہوں نے حسد کی وجہ سے جو گناہ کیا ہے اس کے معاملات حقوق العباد ہے اور حقوق العباد میں انہوں نے اپنے بھائی سے معافی مانگی ہے معافی مانگنے کے بعد انہوں نے معاف کیا ہے تو جب وہ معاف ہو گئے تو ہمارا کیا قرضہ رہتے ہیں ان کے اوپر کیا ہم ان کو خامخ یہودیوں کے ساتھ شمار کریں یہ بہت بڑی زیادتی ہے تو یہاں ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ میں مصر کے علاقے سے نہیں جاؤں گا یا تو میرے والد مجھے حکم دے کہ آ جاؤ یا پھر اللہ تعالی کوئی فیصلہ نازل کر دے دیکھو ان کا کیا ایمان ہے کہ فیصلے کرنے کا حقدار اللہ ہے اور چونکہ اس میں جاتی ہم اپنے والد سے کر چکے ہیں تو یہ حقوق العباد باپ اگر معاف کرے گا تو میرے لیے رستہ کھلے گا ابھی کم اپنے والد کی طرف یا ابانا اے بجان ان سرقا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وما ماں اور نہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ مگر بما علمنا اس چیز کے جس کا ہم علم رکھتے ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جانا ہے وما وہ للغیب حافظین نہیں تھی ہم غیر کی حفاظت کرنے والے یاد رکھنے والے اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ ایک تو اس میں ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے ہمارے سامنے معاملہ ہوا ہے دوسرا یہ کہ ہم حفاظت کیسے کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کا جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہم نے جو اب سے وعدہ لیا تھا وہ تو ہم نے ظاہر کا وعدہ لیا ہے اب یہ معاملہ جو ہے ہاں یہ اللہ کے علم میں تھا مخفی پوشیدہ تقدیر کا مسئلہ تھا تقدیر کے مسئلے میں تو ہم نہیں جانتے ہیں <اللَّتِين> ہمارے ہمارے فی جس میں ہم تھے مانا یا تو مصر کے لوگوں سے پوچھیں گے آپ یا پھر وہ قافلہ ولا اکبل فیحا وہ قافلے والے جس میں ہم آئے تھے معلوم ہوا کہ بائی اکیلے نہیں بلکہ بڑے قافلے کے ساتھ غلہ لینے آئے تھے یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام پر کتنے احسانات کیے کہ اب بائی غلہ لینے کے لیے اس کے مختارج ہے اور وہاں سے آ کر یہاں سے غلہ لے جاتے ہیں وہ انسواد خون یقیناً ہم سچے ہیں سچائی پر بنا ہے ہم نے کوئی ایسے بات نہیں کہی ہے اس بارے میں ٹھیک ہے پہلی بات علیہ السلام کے بارے میں اس کے وجہ سے ہمارے اوپر یہ گمان تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم نے غلطی کی ہو لیکن اس معاملے میں ہم سچے ہیں پالا فرمائے یقوب اللہ تو سلام نے بل سہولت حکمرا بلکہ بنا ڈالا تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ معاملہ مانا تمہارے دل میں جو بات تھی جس طرح پہلے یوسف کے بارے میں تم لوگوں نے پروگرام بنایا پروگرام کے تحت مجھ سے لے کر گئے اور بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم بڑی جماعت ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ تم لوگوں نے اس کو ایک جانور کے نام پر چھوڑ کر کہ وہ کھا چکا ہے بیڑیا اور جناب ہمیں تو بس جو قوت اور طاقت تھی اس کے تحت ہم نے سب کچھ کیا ہے اور جھوٹا رونا وغیرہ سب کچھ کر چکے ہیں تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے جس طرح یوسف کے بارے میں تم لوگوں نے جھوٹا کہانی بنایا تھا لہٰذا یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ جب یہ بات پہلے سے تیشا کہ اگر تم سب گرفتار ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں لیکن تن تنہا صرف اور صرف بنیامین کو چھوڑ کر اگر آؤ گے تو اس کا وعدہ میرے ساتھ کرو تو وہ وعدہ تم کر چکے ہو اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یعقوبر سلاۃ وسلام کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس لیے اس کو کو بنیامین بھی ان کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا جسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فصب ر ہی بہتر ہے صبری جمیل مانا مصیبت کے وقت اللہ کے اطاعت اللہ کے تبدیل پر سبر کرنا یہ صبر ہے صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا وہ قبر کے پاس چیخ پکار کے ساتھ رو رہی ہے اور جس طرح جہالت کے دور کا رونا بین کرنا نبی علیہ السلام نے کہا صبر کرو صبر کرو تو اس نے آگے سے سخت جملے کے آئے آپ کو کیا پتہ مجھ پر کیا گزرا ہے اور آپ صبر کی بات کر رہے نبی علیہ السلام گزر گئے کچھ نہیں کہا اس کو مزید لوگوں نے کہا تم نے دیکھا یہ کون ہے یہ تو اللہ کے رسول کو تم نے سب جملے کے وہ پلٹ کر آئی نبی علیہ السلام کے دروازے پر اور کہا میں صبر کروں گی نبی علیہ السلام تو اسلام نے اس صبر تو مصیبت کے پہنچنے کے وقت ہوتا ہے بعد میں تو ہر انسان صابر بنتا ہے کیونکہ صبر کے مرحالات ہوتے ہیں پہلا مرحلہ ہے پھر دوسرا مرحلہ ہے تیسرا مرحلہ ہے بعد میں تو صبر کا خود ہی انسان عادی بن جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے وقت بھی انہوں نے صبر جمیل کا اظہار کیا تھا اب بن یمین کے اس حادثے پر بھی صبر جمیل کہا فرمایا صلاحوں قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمیا لے کر آئے میرے پاس ان سب کو اکٹھا مجھے اللہ سے امید ہے اور یہ اشارات یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے اندر سے اس کو نظر آ رہے تھے کیوں اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے گیارہ تاروں کو اور چاند سورج کو سجدے پر مامور کر لیا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اس کو نبوت دے گا اور ہم سب اس کے تابے دار بنیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور یہ سارے بھائی اس کے سامنے متی ہوں گے تابے دار ہوں گے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کھولے گا ایک دن عالم الحکیم یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے معنی یہ کہ واقعہ اور جو مجھ سے یہ معاملہ کروا رہا ہے اور اس کی حکمت کو میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے لیکن میرا رب جو حکیم ہے وہ اس کی حکمت کو جانتا ہے لہٰذا میں تو اس مصیبت پر سبر ہی کروں گا اور لیا ان یوسف اے جب انسان کے پاس نیا صدمہ آتا ہے تو پرانے زخم بھی تازے ہو جاتے تو اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ سے جو زخم تھے جو صدمہ تھا پریشانی تھی اس کو پھر سے یاد کرنا شروع کیا بھی عزت آئے وہ سفید ہو گئے تھے اس کے ہم کے من خزم غم سے اب یہاں آپ دیکھیں نا کہ اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بن چکا ہے بنیامین بھی پکڑا گیا ہے تو بھائی نے پکڑا ہے کیونکہ مولیوں کا کہنا ہے نا اہل شرک کا عقیدہ ہے نا کہ انبیاء غیر جانتے ہیں تو اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ یوسف میرا بیٹا وہ جا کے مصر کا بادشاہ بن چکا ہے تو اس کے پیچھے رونا اس کو کیا کہیں گے اس کو گے, یہ ڈراما ہے اور جو چکے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوگا معنی یہ ہوگا کہ یہ تو ڈرامہ ہے باللہ یہ نبیوں پر بہت, بہت بڑا تہمت اور الزام ہے کہ وہ علم جانتے ہیں علم غیر جانتے ہیں اس لیے وہاں وہ پھر سے افسوس کر رہا ہے علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اب آپ بتائیں کہ اس کے انکے رونے کی وجہ سے سفید ہو گئے مانا بینائی ختم ہو گئی تو یہ صدمہ کیوں ہے لازمی بات ہے ہے اس کو علم نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور کہاں ہے کب تو وہ رو رہے پریشان ہے فوکیم اور وہ غم سے بڑا ہوا ہے اب یہ غم کہاں سے آیا غم اس لیے تو ہے کہ اس کو حقیقت معلوم نہیں ہے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے وہ نبیوں کے پاس نہیں ہے کہنے لگے اللہ قسم تذکرو آو من اللہ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا تذکرو مسلسل آپ اس کے یاداش میں لگے رہیں گے یوسف کے یہاں تک کہ آپ ہو جاؤ گے گل جانے والا غم کی وجہ سے آپ کا وجود گل سڑ جائے گا آپ کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ آپ چار پائے سے نہیں اٹھ سکو گے اور یہاں تک کہ اوتکون منحال آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اتنا غم یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے غم کا صدمے کا بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کا لحاظ کرے ماں باپ جو ہے بلا لالچ جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے جو اوصاف اپنے ساتھ فوراً ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے اور جیسے کہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ احبود احسانہ یہ مسلسل جو اللہ نے ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح اپنے بندوں کے ساتھ بلا لالچ मामला کرتا ہے اس طرح ماں باپ بھی بلا لالچ ان کو کیا معلوم ہے بڑے ہو کر یہ ہمارے باغی بنیں گے یا اچھے بنیں گے تو یہ سلسلہ ہے یہاں اسبل سلاۃ السلام کے بارے میں اس کی غم کے الفاظ کالا فرمایا اس نے انما اشکو بس و حسن یقیناً میں شکایت کرتا ہوں اور اپنے بے قراری کو بیان کرتا ہوں اللہ کے طرف یقیناً میرا شکایت میرا غم میری پریشانی وہ اللہ ہی کے سامنے ہے وہ عالم اور میں جانتا ہوں من اللہ, اللہ کے طرف سے ماں وہ کچھ لا جو تم نہیں جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں ٹھیک ہے مجھے صدمہ ہے مجھے پریشانی ہے لیکن تعلیم میں یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین صدموں اور پریشانیوں کے بعد راحت بلاتا ہے انسرا انسرا اللہ کا ایک قانون ہے اور میں اس اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس غم پر اللہ رب العالمین مجھے بہت بڑا آجر دے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر جب تہمت لگایا گیا تھا اور بہت سارے باتیں طویل صورت نور کے تفسیر میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی لی توفیق دے پڑھیں گے اس نے یہی بات کہی تھی کہ جب ان سے کہا گیا کہ اے عائشہ اگر آپ سے جرم ہوا ہے تو آپ اقرار کریں نبیر السلام کے سامنے انہوں یہ کہا تھا ان نماز کو بس حضن اللہ، میرا معاملہ بالکل اللہ, اللہ کو ہی اپنا فریاد پیش کروں گی اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک ایسا قانون اتارا جو قیامت کے لیے مسلمانوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا <تصح> بنی یا تلاش کرو یوسف کو باقی اس کے بھائی کو کچھ معلومات کرو جاؤ اس کی تحقیق کرو نہ مایوس مت ہونا اللہ کے رحمت سے ان نہ بھولا فرون یقیناً مایوس نہیں ہوتے ہیں اللہ کے رحمت سے مگر کافر لوگ اب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ اس کی تحقیق کرو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کہیں سے ان کو اکٹھا کر کے میرے پاس لے آئے گا اور ہم کو اللہ تعالیٰ ملا لے گا بیٹو تلاش کرو اس کو اس کو تلقین کر رہے مایوسی سے نکل جاؤ مایوس مت ہو تحقیق کرو اب آپ بتائیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ یوسف ہے اور میرا بیٹا بن یامین اپنے بھائی کے پاس رہ گیا ہے تو اب اس میں تلاش کیا کرو صرف جاؤ وہ تمہارا بھائی ہے اور معاملہ صاف کرو اور ہونے کی ضرورت نہیں نہیں کہتے ہیں اپنے بھائی کو تلاش کرو یوسف کو بھی اور بنیامین جو اس اس کے بھائی ہے کو بھی تلاش کرو اور اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ ان کو اللہ کا توحید کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے رحمت سے ناؤمیدی یہ کفری عمل ہے لہذا مومن اللہ کے رحمت سے نومید نہیں ہوتا ہے تم بھی نا امید مت ہو جاؤ اس کی تحقیق کرو پلما دلو آئی ہے کالو یہاں سے نو مقام شروع ہوتا ہے اس واقعہ کا پلما دخلوفس جب داخل ہو گیا نہیں اس پر کالو کہنے لگے یا عزیز اے, عزیز اے بادشاہ مس پہنچی ہے ہمیں ہمارے اہل کو اور ضرور تکلیف و اور ہم آئے ہیں ہم کے پاس بے لائے ہیں ہم ناقص مسجد اتنا پیسے جو کہ غلے کے پورا قیمت نہیں ہے نا کس قیمت لے کر آئے ہیں اللہ رب العالمین کا کیسے امتحان ہے آپ دیکھ لیں کہ حسد کا نتیجہ نکل آتے ہے نا حسد بائی کے ساتھ حسد کیا حسد کے کی نتیجے میں اللہ نے کتنی تکلیفوں میں ان کو ڈال دیا ہے کہ اپنے بائی سے بیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے اسی یسف سے بیک مانگ رہے ہیں کہتے ہیں فاؤ فیلن قلا پور پورا دو ہم کو ہمارا پیمانہ جو ہے بورا جو ہے جتنا غلم پہلا لے کر جا چکے ہیں پورا پورا دے دو و تدالینہ اور صدقہ خیرات کرو ہم پر اب دیکھو صدقہ کا کس سے مانگتے ہیں ہم پر خیرات کرو ہمیں ڈگ ہم ہم ہم ہم دے دو اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ کو لوگ ایک کہانی یوسف و کے نام سے یاد کرتے ہیں حالانکہ اس واقعہ کو ایمان کا بہت بڑا جز سمجھو اس کے اندر بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے بہت سارے واقعات ہیں اس میں تو جو لوگ حسد کرتے ہیں اللہ ان کو غالب نہیں کرتے مغلوب کرتا ہے تو یہاں حسد کرنے والوں کا انجام کہ اپنے اس بھائی جس کے ساتھ وہ مقصود تھے حسد کرنے والے تھے ان پر اس کے سامنے اللہ نے ان کو بیکاری بنا کر پیش کیا اور ان کے سامنے کہتے تصدقار پر صدقہ کرو ہمیں خیرات دے دو ان اللہ, اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیتا ہے بدلہ دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کو اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے ہمارے پر صدقہ کرو ہمارے اہل و عیال کے لیے کانے کا انتظام کرو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں غریب ہیں مسکین ہو گئے کانا فرمایا اس نے حل عالم تم کیا تم جانتے ہو ماں فال تم بھی یوسفا کیا کیا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ایسان تم جاہل ہو جب تم نادان جاہل تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے تم لوگوں نے کیا کچھ کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس بارے میں کچھ یاد ہے جب تم جاہل تھے یہ استدلال ہے کہ کوئی بھی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس وقت وہ جاہل ہو جاتے ہیں اس سے اللہ کا خوف اس کے سینے سے نکل جاتا ہے کیوں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ چلو ساری دنیا والوں سے تو ہم کٹ گئے لیکن میرا رب مجھے دیکھتا ہے اب انہوں نے جو نجا نجوا کیا تھا مشورہ کیا تھا اور یوسف کو کنویں میں گرا رہے تھے تو سارے لوگوں سے کٹ گئے تھے نا لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو دیکھ رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ جہالت کا ارتقاب ہے اور ہر بندہ گناہ جب کرتا ہے تو اس وقت جب وہ جائل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ وہ مجھے دیکھتا ہے وہ میرے حرکت کو سنتا ہے یہ چیزیں اس کے ذہن سے اوجل ہو جاتی اور جیسے کسی بخاری کی روایت میں ہے کہ جب انسان گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے تنہ ذن گویا کے صاحبان کی شکل میں اس کے چت پر سر پر ایک چتری نما ہوتا ہے اس کے وجود سے خارج ہو جاتا ہے پھر جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد وہ ایمان اس میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے, یہاں پر ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم جاہل تھے کالو انہوں نے بھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اب دیکھو وہ یہ نہیں کہتے ہاں میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے آپ نے دیکھا میں کتنا تھا میں نے کنویں مہارت نہیں احسان کیا ہم پر اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کرتا ہے اجر المحسن نیکی کرنے والوں کا ان کو درس دیتا ہے کہ صبر کرنا اور اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کر لینا اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محسن بن جاتا ہے اور جو محسن بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ازر کو ضائع نہیں کرتا تقوی میں اشارہ ہے کہ میں کے کے سے سے گزر چکا ہوں گزر چکا ہوں عزیز مصر نے مجھے دعوت دی ہے لیکن میں نے اس کی دعوت کو ٹکرایا اوپر سے بٹن بن کرو اس کے دعوت کو میں نے ٹکرا دیا تھا اور یہ سارے مراحل اگر مجھ پر اللہ نے انعام کیا ہے تو اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ تخوا ہے تخوا یہ اللہ کا وہ نعمت ہے کہ بند رستوں کو کھول دیتا ہے وہ میت اللہ مخراجا اور تخوا وہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی بدولت انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بھائیوں نے تسلیم کیا اب دیکھو یہ مسلمان ہے نا مومن ہے انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے بھائی کے مرتبے کا اعتراف کیا کہ تجھے اللہ نے عظیم مرتبہ دیا ہے ہم پر لیکن ہم خطا کار ہیں ہم مجرم ہیں ہم نے گناہ کیا ہے فرما یوسف علیہ السلام نے اللہ تصریف علیکم الحم کوئی ملامت نہیں ہے اوپر تمہارے آج کے دن یا فرال اللہ معاف کرے تمہیں اللہ تعالی تعالیٰ وہ بہتر ہے رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے <coughs> یہی وہ جملے ہیں سی بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے ہیں تو میرے طرف سے ان کے لیے اعلان معافی جو لوگ فلاں فلاں سردار کے گھر میں جا کے پناہ لیتے ہیں میرے طرف سے ان کے لیے اعلان معافی یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو معاف کیا اور یہ جملے کہہ رہے تھے لا تصریب علیہ کم الم کوئی ملامت نہیں ہے میرے ساتھ جو تم لوگوں نے ظلم جب کی ہے وہ ہم نے سارے معاف کر دیے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ مشرقین مکہ نے یہودیوں کے شرارت پر پوچھا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ تو شام کے رہنے والے تھے یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتا تھا تو بنی اسرائیل کا مصر میں آنے کا کیا مسئلہ یہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے اس سوال پر صورت یوسف کو اتارا کہ یہ اس یہاں آباد ہوئے کہ تم لوگ بھی اس محمد کو یہاں سے نکالو گے مکے سے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جا کے مدینے میں آباد ہو جائے گا جا اور جس طرح یوسف نے کنویں میں تین راتیں گزاری ہیں یہ غار میں تین راتیں گزارے گا اور مدینے سے پھر اللہ اس کو غلبہ دے گا غلبے کی صورت میں آئے گا مکے پر اور جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اسے معافی مانگی تھی تو تم کو بھی معافی مانگنی پڑے گی اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تشریف علیکم اليوم ملوم اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اوپر درگزر کی کلمات کہیں گے بخاری کے حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کلمات کہے لا تشریف علیکم اليوم کوئی گناہ نہیں کوئی ملامت نہیں آج تمہارے اوپر ٹھیک ہے معافی جو مانگتے ہیں ہم نے معاف کیا ہاں کچھ باتیں یہ ضرور ہے کہ جس طرح بعض شاعر بعض لوگوں کے بارے میں بخاری کی روایت میں ہیں ایک شاعر جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کے خلاف بہت ہی زبان بار رکھا ہوا تھا وہ بیت اللہ کے خلاف کو پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں میں باہر نہیں جاؤں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے معافی کا اعلان نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اطلاع دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو گلاب سے چھوڑاؤ اور مکے سے باہر نکالو بیت اللہ سے اور اس کو قتل کرو اس کے لیے معافی نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں نبی کوئی اختیار نہیں ہوتے کہ اللہ کی طرف سے اس کا یہی فیصلہ ہے یہ باقی لوگوں کو معاف کرو اس کو معاف نہیں کر تو انہوں نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں معاف کر دے اسبو جاؤ بے قمی اب انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا معاملہ تو چلو ہو گیا لیکن والد کا معاملہ وہ تو انتہائی پریشان ہے آپ کے پیچھے رو رو کر اس کے بنا ختم ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ ہے کہ میرے والد میرے پیچھے اتنا بیمار ہو گئے ہیں کہ اس کے بنا ختم ہو گئی اور یہ یہاں کرسی پر سلطنت پر بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہم میں سے کمزور آدمی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے والد کے غم کی خبریں اس کو معلوم ہو اور وہ معلومات علیہ السلام کو اپنے والد کا یہاں تک حقیقت پہنچنا معلوم نہیں تھا اللہ کے علم میں یہ بات تھی. نے اظہار کیا پہنچ چکا ہے کہ اس کی بنا ہی ختم ہو گئی ہے آپ کے پیچھے رو رو کر انہوں نے کہا اظہبوں کے قمیض لے جاؤ میرے اس قمیض کو فالکو ہو اس کو اعلیٰ جی ابھی ہمارے والد کے چہرے پر بس وہ ہو جائے گا دیکھنے والا مانا اس کی بنائی آ جائے گی پاس اپنے مشرقین کا استدار اس کا رد مشرقین نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ نبی مدد نہیں کر سکتے نبی کے تو کمیز سے مدد ملتا ہے کہتے کی وجہ سے یقوب علیہ السلام کی بنا ہی آتی تو دیکھو نبی کی کمیز میں اتنا برکت ہے تو وہ خود کیوں مدد نہیں کر سکتے وہ تو ہے مددگار ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے کیوں یہ معجزہ ہے اور معجزہ نبی کی اختیار میں نہیں ہوتا ہے قرآن کریم کیا آئے اس سے پُر ہے بری ہوئی ہے ہر نبی سے لوگوں نے معجزات کے کی مطالبے کیے ہیں ہمارے نبی سے بھی کیا ہے لو لچ تبا کیوں معجزہ وہ جو ہم مانگتے ہیں نہیں لاتے یہ صورت ناحل میں صورت ابراہیم میں صورت راحت میں اور قرآن کے اگلے پچھلے صورتوں میں کئی مقامات پر بیانات کا انہوں نے کہا بھائی انعت لے آؤ نبی کہتے ہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ قمیص کے اندر تاثیر پیدا کرنا یہ یوسف کے کمال نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر ڈالا ہے اچھا یہ بتاؤ درجے میں یوسف علیہ السلام زیادہ ہے یا یعقوب علیہ السلام زیادہ ہے یعقوب علیہ السلام زیادہ ہے تو اس کی کمیز میں یہ کمال کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے کمیز کو اٹھا کر اپنے چہرے پر لگائے اور بینائی ہی آ جائے یا بتاؤ یہ کہ نبی کے زیادہ بابرکت ہیں یا نبی کا کمیز زیادہ بابرکت تو نبی کے انکوں میں بیماری اللہ نے پیدا کر دی ہے اور اس کے اپنے انکوں میں یہ قوت نہیں ہے بلکہ بینائی اللہ نے چھین لی ہے اس کے اپنے کمیز کے اندر یہ برکت نہیں ہے یہ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دے دیا کہ اس کے کمیز سے اس کے والد کی بنا ٹھیک ہو جائے لہٰذا نہ تو اس کی کمیز سے اس کا کمیز بہتر نہ اس کے انکوں سے اس کا کمیز بہتر لیکن یہ معجزہ اس کو اللہ نے دے دیا لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نبی کے کمیز میں مدد کے آثار ہے یہ تو نبی کے اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت ڈال دے کسی بھی نبی کو دے دے ایک نبی کے پاس ہوتا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہوتے اب بیٹے کو اللہ نے دے دیا باپ کے پاس نہیں ہے یہ موجیز ہے لے ہوتا ہے وَلَمَّا فَسَلَتِ جب جدا ہو گیا مصر سے کافلا کہنے لگا ابو ہوں ان کے والد انجدو یقین میں پاتا ہوں ری ہا یوسف یوسف کی خوشبو کو لو لفن اگر تم مجھے پاگل نہ کہو کہ تم مجھے یہ کہہ دو کہ تم بہ چکے ہو پاگل بن گئے ہو اگر مجھے پاگل نہ کہو تو اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ورنہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو کتنے سالوں کے بعد وہ مصر سے آ سکتی ہے اور نبی کو اللہ سنگوا سکتا ہے اور جب اس کو کنویں میں ڈالا تھا تو شام کے زمین میں ہے والد کے گھر سے قریب ہے کیونکہ اسی بستی میں وہ لوگ کھیل کود کے لیے گئے ہیں وہیں پر علاقے میں سہرا میں کنویں میں ڈالا ہے تو وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آ رہا تھی یہ اللہ تعالی کی تفصیص ہے کہا کہ یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہا ہے اگر مجھے تم دیوانہ پاگل نہ کہو کالو انہوں نے کہا طلح اللہ کی قسم کسم ان القدیم یقینا آپ اسی پرانی غلطی میں ہیں آپ اسی بات کو دوہرائے ہیں یعنی انہوں نے گھر والوں نے اب گھر والوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے نا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے کیونکہ مصر میں جو یعقوب علیہ السلط کے بیٹے ہیں ان کا معاملہ تو وہی ہے اور جو یہاں اس کے ساتھ گھر کے لوگ افراد ہیں ان کا معاملہ یہاں ہے اب دیکھو ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ یعقوب علیہ السلام ان کو بتا دیں کہ یہ جو مجھے خوشبو محسوس ہو گیا ہے یہ میرا بیٹا مصر میں مل گیا ہے اس کی کمیض روانہ کر دیا گیا ہے یہ اس کی خوشبو ہے میں صرف اتنا کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اگر تم لوگ میرے اس بارے میں میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ تم کوئی پاگل ہو گیا ہو اس کے پیچھے تو یہاں گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہے اب نبی کی بیوی ہے اس کو معلوم نہیں ہے نبی کی بیٹ... آ... ماں ہے یوسف علیہ السلام کے ماں ہے اس کو معلوم نہیں ہے یہاں لوگوں نے ایسے ایسے عورتوں کو ولایت کی درجہ دے دی کہ اس کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آتے بولتے ہیں یہ ولیہ ہے یہ لیا مارکیٹ میں آپ جائیں مزار بنایا ہوا ہے اور اس کا نام جو ہے پتہ نہیں کیا نام رکھا ہوا ہے عورت کے مزار اور کہتے ہیں اس میں مردوں کا آنا ممنوع ہے بھائی کیوں کہتے ہیں یہ پردہ فرماتی ہے اب قبر کے اندر کیا پردہ فرماتی ہے ہم ایک دن گئے تھے تو ہم نے کہا چلو یہ تو پردہ کرتی ہے لیکن کب سے کرتی ہے اس کا مزار عورتوں نے بنایا یہ تعمیرات جو خوبصورت نظر آتے یا مردوں نے بنایا تو اس وقت پردہ نہیں کر رہی تھی اس کے اوپر یہ سنگ مرمر جو ہے تم عورتوں نے لگایا ہے کہ مردوں نے لگایا ہے تو ساری کاریگری مردوں نے کی ہے اس وقت یہ پردہ نہیں فرما رہی تھی اب جب مزار تیار ہو گیا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ٹوبلیٹ تمہارے خراب ہوں گے اندر سے چیزیں خراب ہوگی مزار کے اندر سے پھر بھی مرد آئیں گے اس وقت یہ پردہ نہیں فرمائے گی ایسے گندے عقیدے لوگوں نے بنائے ہے اب یہاں پیغمبر کی بیوی ہے اور پیغمبر کے ماں ہے گھر کے اندر اور لوگ ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ولات لوگوں نے ولایت اور نبوت میں فرق ہی ختم کر دیا ہے کہ مجزے کو ولی کے لیے ثابت کرتے ہیں یہاں پر یوسف علیہ السلام السلام کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے باپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ خوشبو مجھے کہاں سے محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محسوس کرا دیا تو انہوں نے کہا یہ آپ اس پرانے باتوں کو یاد کر رہے ہیں یہ آپ تو وہی سوچ ہے جو آپ پہلے ہی سے کر رہے ہیں اور یہ حقیقت سے بہت دور ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں ان کے اوپر کیا گزر گیا ہوگا اور آپ ابھی تک انہیں باتوں کو یاد کر رہے ہیں اور یہاں علماء نے دلال کے مالی محبت بھی کی ہے کہ آپ پرانے محبت میں مبتلا ہو اسی پرانے محبت میں مبتلا ہو وہ محبتیں آپ کو ابھی تک یاد آ رہی ہے جال جب آیا بشارت دینے والا ہی ڈال دیا اس کو علیہ کے پر پرائی پلٹ آئی ہو گیا پھر سے وہ دیکھنے والا اللہ تعالی نے روشنی کو لٹایا کالا فرما یاقوب علیہ اللہ کیا میں نے نہیں کہا تھا میں خوب جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جس کا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے اللہ نے تشریف مینان کے ذریعے سے کہ اللہ تمہیں اس کا کوئی اچھا گا میں اس تمنا میں دا اس امید میں تھا کہ میرے بیٹے نے بچپنے میں جو خواب دیکھا ہے وہ اللہ ضرور سچ کر دکھائے گا اس امید پر میں صبر کرتا رہا لیکن انسانی فطری تقاضوں کے تحت جو خوف پریشانی بیٹے کے بارے میں تھی اور جو صدمہ تھا وہ تو ضرور مجھے ملتا رہا قال انہوں نے کہا یا اب آنا استخر ابا معافی مانگو ہمارے لیے ہمارے گنا کنہ خاتون یقینا صوفہ قریب ہے میں تمہارے لیے ربی اپنے رب سے انہو یقیناً وہ بہت امام کرنے والا رحم کرنے والا ہے صوفہ کے اندر اشارہ ہے کہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے کیونکہ جو مسئلہ پیش آیا ہے اس میں سب سے زیادہ تکلیف تو تم لوگوں نے یوسف کو دی ہے تو اس سے ملاقات کرنے دو تاکہ یہ نہیں کہ آپ معافی نہیں مانگیں گے مانگیں گے لیکن وہ بھی اس کا بھی حق بنتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تو معاف کر دیا ہے ان کے ساتھ تو پہلے ملاقات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ معافی مانگیں گے اور یقیناً غفور اور رحیم ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا داخلوفس جب داخل ہو گئے اللہ سلام پر آواہ جگد ہی اس نے اب وہی ہے اپنے پاس اب وہی ہے اپنے ماں باپ کو مصرام مصر میں انشاءاللہ اگر اللہ نے اللہ نے چاہن کے ساتھ یہ گیارہواں مقام ہے اس واقعہ کا اب یوسف علیہ السلام کے سارے قوم یعنی کنبا گھر کے افراد ماں باپ سمیت اب انہوں نے بلایا اپنے پاس اور اس علاقے میں داخل ہو گئے اب یہاں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تمہیں امن دے گا کیونکہ امن کے ضامن نبی بھی نہیں ہو سکتا ہے امن کے اختیارات اللہ کے پاس ورفع بوہی اور بٹھایا انہوں نے اپنے ماں باپ کو علرش تخت پر وخر له سجدا اور وہ ہو گئے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے وقال فرمایا صب علیہ السلام نے یا ابتی یا بجان ھذا تعل رویا یہ ہے میرے خواب کے تعبیر من قبل و اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا قد جعلها ربی حقا یقینا کیا اس کو میرے رب نے سچا وقت احسن اور یقینا احسان کیا مجھ پر اختلاف ڈال دیا تھا میرے میرے بھائیوں کے درمیان میں شیتان نے ان نربی بے شک میرا رب لطیف خوب تدبیر کرنے والا ہے علیما شا جو وہ چاہتا ہے ان نہ علیم الحکیم یقیناً وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے یوسف <تصفح> علیہ کے سامنے والد والدہ کا جگ جانا یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ انہنا ہے انہنا جگ جانا جس طرح آج ہمارے سندھی لوگ اس قوم کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ وہ سلام کے وقت مکمل جھک جاتے ہیں ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے ہند میں ہوئے ہیں تو وہ بیماری ان میں ابھی باقی ہے جبکہ یہ سابقہ ادیان میں اس کی گنجائش تھی لیکن چونکہ بعد میں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا تو جتنے دروازے جہاں سے یہ چور شرک آنے والا تھا ان تمام دروازوں کو ہماری شریعت نے بند کیا ہے جیسے کہ, سننا کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دوران سلام جھک رہا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھا ہو کے سلام کرو سلام کے وقت جھکنے کی اجازت نہیں ہے ہماری شریعت میں سلام کے وقت بھی جھکنا جائز نہیں ہے ماں باپ کے لیے ہو بڑوں کے لیے ہو بزرگوں کے لیے ہو یہ سب ممنوع ہے ہماری شریعت میں ممنوع کیوں ہے اس لیے کہ اس سے شرک کی بو آ رہی ہے تو چونکہ اس عمت میں نبی باقی نہیں ہے صرف نبی کا تعلیم باقی ہے تو اللہ تعالی نے دروازے جتنے بھی سب کو بند کر دیا ہے یہاں تک کہ ایک مردے کے جنازے کے سامنے اس میں رکوع سجود اللہ نے نہیں رکھا ہے تاکہ اس سے کوئی شرک کے پہلو نہ نکل آئے جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں وہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں بزرگوں کے سامنے قبروں کے سامنے بطور تعظیم سیدھا رکو کرنا جائز ہے ہم ان سے یہی کہیں گے کہ شریعت میں وہ چیز پچھلے نبیوں کا جائز ہوتا ہے جو ہماری نبی نے اس کو جائز قرار دیا ہو اس کو جاری رکھاؤ ورنہ پچھلے نبیوں کی کتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے تبدیل کر دیے ہیں ہر شریعت میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ہماری شریعت میں وہ تبدیلی آئی ہے ورنہ تم جاؤ پھر پچاس نمازیں پڑھو نہ پانچ کیوں پڑھتے ہو مسال کی قوم نے پچاس پڑھی تھی نا تو اللہ نے ہمارے تبدیلی دے دی ہمیں پانچ نمازوں کا حکم دیا ورنہ پچھلے نبی کی تعلیم کرنا ہے تو ماننا ہے تو مانو یہاں پچاس نمازیں پڑھو لیکن کون ان باتوں کو مانتے ہے یہ صرف شرک کے دروازے کو کھولنے کے لیے یہ کوشش ہے کہ تعظیم کے طور پر کہتے دیکھو سورت یوسف میں آیا ہے ان کے سامنے سجدے میں ہو گئے ٹھیک ہے لیکن یہ سابقہ دین ہے ہمارے دین نے اس دین کو منسوخ کر دیا ہے جو چیزیں چھوڑ دیے چھوڑ دیے جو چیزیں منسوخ کرنی تھی وہ منسوخ کر دیے یہاں پر یوسف علیہ السلط اسلام کا ایک کمال یہ تو کہہ دیا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ملایا بھائیوں کے ساتھ ملایا تم لوگوں کو دیہات سے لے آیا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے میرے بھائیوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کی تھی اب اس کی طرف سے تو دشمنی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے دشمنی تو بھائیوں نے کی ہے لیکن وہ مورد الزام اصل مجرم کو ڈالیں گے یہ سب دشمنی جو ڈالی ہے وہ شیطان نے ڈالی ہے اصل مجرم یہ ہے یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے اور اصل مجرم کو پکڑنا چاہیے شیطان اس میں ایک اور کمال اس نے کیا کمال یہ کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جیل سے وہ جیل سے نکالا اس میں کنویں سے نکالا کنویں کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ بائی موجود ہے بائیوں کی ملامتی ضرور ہوگی وہ ضرور محسوس کریں گے کہ انہوں نے ہم کو مجلس میں رسوا کر دیا ہے اتنا بول دیا کہ میں جیل سے آیا ہوں تو جیل میں بایو نے نہیں ڈالا تھا وہ تو کسی اور کہانی کی وجہ سے جیسے پڑھ چکے ہم زریخا کی وجہ سے لیکن کنویں کا ذکر چھوڑ دیا بیچ میں کیونکہ کنویں میں بایو نے ڈالا تھا تو کہا کہ ان عالم الحکیم یقیناً واللہ تلا خوب جاننے والا اور خوب علم والا ہے اس کے سارے کام حکمت پر بنا ہوتے مجھے علم دیا ہے بادشاہ بھی بنا ملک ملک کا بادشاہ اور مجھے تعلیم بھی دیا ہے فابو کے کے روکے خات وات اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے ول اور, اور ملا لے ہم کو کے ساتھ یہاں یوسف علیہ السلات و السلام کا گویا موت کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ دعا زندگی کی اختتام کے برکات کی دعا ہے کہ اللہ جب ہمارے پر موت آئے تو ایسے حال میں آئے کہ جیسے اللہ کی کتاب نے اس کی صراحت کی ہے اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں داخل ہونے کے لیے کہ جب ایک مومن فوت ہوتا ہے حدیث میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جب فوت ہوتا ہے اس کا روح فرشتے لے جاتے ہیں آسمانوں پر چڑھا دیتے ہیں تو جو مومن ان سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں ان کے روحوں کے ساتھ اس کا روح جا کے مل جاتا ہے پھر یہ जो آپس میں جو دنیا میں भी تھی وہاں بھی का ہیں روحوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں دنیا والوں کے بارے میں جو हैं رکھنے والے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں کا کیا بنا فلاں کا کیا بنا وہ کیسے وہ کیسے ہے تو وہ ان میں سے کسی کا نام لے मुझसे فلاں تو مجھ سے پہلے آیا ہے مارا مجھ سے پہلے فو تو آئے اس پر لوگ ندا اور یہاں نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں سے جن میں چلا گیا ہے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ جب میرے اوپر موت آئے تو اس حالات میں ہو کہ مسلمہ میں تیرا تابے دار بندہ ہوں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ نبی بھی اسلام پر قائم رکھنے کے لیے خود مختار نہیں ہے کہ وہ خود اسلام پر قائم رہ سکتا ہے اس کے پاس اختیارات ہے بلکہ وہ رب العالمین کے سامنے آجز ہے کہ اللہ اگر تو مجھے اسلام پر قائم رکھے گا تو میں رکھ سکوں گا اسلام کو اپنے عقیدے میں اور اسلام پر چل سکوں گا لیکن اگر تو نے مجھے پسلا دیا تو مجھے رہنے کے اور قوت اور طاقت کے جو ہے وہ چیزیں مجھے میسر نہیں ہے مانا اسلام پر قائم دائم رہنا یہ اللہ کی توفیق ہے اور اس بارے میں ہماری نبی کی دعا مشہور ہے ایک دعا نہیں کئی دعائیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر استقامت کے لیے دعائیں مانگے ہیں یا مشرف القلفرف کلب اللہ دین کے اے دلوں کے پیرنے والے میرے دل کو اپنے اطاعت پر اپنے دین کی طرف پیر دو اس پر قائم رکھو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو بھی یہ قوت طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر قائم رہ سکے خود مختار ہوگا تو اب آپ جو اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا ہے وہ پوری کائنات پر کہاں سے اختیار رکھے گا اور اس کو مختار کل کہا جائے گا یہ تو ایک کفری شرکیہ عقیدہ ہے